بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صفیہ شاہدہ السلام عظمت باقی تمام سامعین برادر خان کا سلام السلام الزمت اور درس پہ چونکہ واضح مطابق اعتبار اسر اعتقادی نعتِ بنیادی عقائد چھنی دلت چکے وہ وعد و صطفہ وندریں اں اؤلیہ اللہ بارے نوں درس اولیہ اللہ نے ساو صاف کے واریت ہوں صفات ان واریوں نوں درس نمبر 29 یعنی 29 درس نمبر 29 اسے لے زبان دی درس نمبر 23 بلتی زبانی نوں ایتھے فرما چنانے تھن جنید اللہ کے اوصاف خدائی ولیوں صفت دی حوالے کا سب سے پہلے تھا ماں قرانی نوں حضان العالمین سے ولیوں صفات حوالے کا حل اللہ الا ان اولیا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون چتخی کا خدائے ولی اللہ انََََََََََََََََََََ آغار دان کن بندغدی کا سوچ خدائے اللہ خدۂ کا خن کُ اللہ خدائے ولیون خدائی کا خوف کُ اللہ خُن علیہ ول حسن خون جھمت لا اللہ آخرت والی جغمت اور نہ غم چمت تو چک بخون ولی اللہ کو نی جن دنیا ای نو خاں جی خون جو ہے بال قیامت پہ خون خدا سے گارنٹی میں کہ خون لگا قسمی خوف شی خون لگا قسمی میں میں اور حضون چی خون مت مت مترت تو جو خدائی والوں نے خاص ایک صفا چین خون دنیا جخوں خون, خون جس جی چیز پہ لذیق ہوئی چیز پہ صرف اور صرف خدائی تمازات پہ نافرمانی لگوں جخ جی آیا ماری کرنا خدا مران میں رہے سبز خون جند جی پہ دنیا پنجو ہاں اور خدائے حکم نا فرمانے خدائے حکم نا فرمانی وانا نا فرمانی و خدا نہ دے, دے نورانی لحمد کیفیات کن خدائی درگاہ واجم دوں گام وامت عوان خون لچوپ زیادہ تکلیف دے حالت پہ یو دوفری خون سی ہاں جی خون لاجدی پی خوپو صرف یہ ہے کہ خدائی حکم کی نافرمانی کی جی قسم سے خون لا دو ہوشیار بھی خدائی واجبات کو سختی سے عمل پیرا محرمات میں سختی سے خون لخص بھی تو گساخت جو ہے مستحبات کو نین خدا فسے عمل بے کوشش مقروحات سے سختی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں مقروحات سے جو ہوں ایک اہم نشانی چین دو علاوہ غزان شاذ الخی فاپت حسل قادی اولیاء کا اعتقاد بنیادی قسلم وولیاست الامبیاض ہاں اولیاء اللہ کن خون اتباع پا اول کنِ اوصاف قو صفت کن چن خدائی کامل والیوں اور کامل مرشد کو خون صفات پر چن کامل مرشد اور کامل والی ہاں جی تو خ و شد پر چند شہذ کا سلبن خرک واجب الخائے والاج یا پوچھا بن خون ورسۃ المبیا چھتکی کا اولیاقن و امبیاکن وارثیت اولیاکن امبیاکن وارشلحم انبیاء امبیا کن پی خاص صفتگی سے چک وہ خدائی تمام اقامات کو علمیت اور دو کا سو فیصد خدا عمل بزمت آگے انسان کو لکھو بے منہ تمام انبیاء عالم سائن میں عامل سان میں ہاں تمام انبیا اولیاء اللہ امبیائی وراثتوں عالم سا عامل سا یعنی خدا سے نفافت شریعت متحر خون خواہت ن مربوط خوا فروعت دین عملیات جس مربوطا اخلاقیات مربوط خدا سے شریعت پہ کا پورا پورا خون لا علم سا پہ اور دو ہی کا خوں چی خدا پورا پورا عمل سام بندو پر ترپیت ولی اللہ کُن خاص صفت چکدوں عالم دق بنجے شاستی کھوں عامل دو بنجے شریعت کا اور ول علماء اور ربانی عورتی اول اے صفت چکن کھوں علماء نہیں دوبارہ بحان بس علماء لیکن علماء ربانی اب علماء ربانی سے مراچن جعلما سے ربانی رب, رب ان سے ربیانی رب تربیت سے ربانی تو یہ معنیٰ یعنی کیا ہے خدا نے جیسے منسوخ ہوگی علم پکامہ خدا نیسے تعلقات ربانی رب ایک معنی ہے ایک سب سے آسان قابل فہم علما ربانی رب کہ ایک معنیٰ یہ لکھا ہے جو خود علمی مطابق عمل بھی علم کے مطابق عمل و عنا دو ہر سا عالم ربانی رب جیسے ایک اور آسان تعریف عالم ربانی بست کی ربط و شدید الترتِ الناس عالم ربانی یعنی ربانی مانو بست کی خدا نے خدائی سچی معارفت سے جاسکا علمی ذریعے سن خود کا ش و شہود ذریعے سن ہاں جی خدائی صحیح خدائی آسما ذات سے فاتح صحیح معارفت سے کا۔ خدا نے جیسے خوں شہید شدید ربط خدائی ہر حکم کو ساتھی کے دو کا عمل پیراوت خدائی معرفات بانے خدائی نافرمانی لقوں جکشت خدائی بندگی بھی فخر شدائی معرفات بانے خدا لکھوں جکشت بن خدائی ہر حکم کے خوں پورا پورا عمل پیراوت بانو خدا نے جیسے خوں ربط بہت سب سے زیادہ مضبوط رابطۂت خدا نے جیسے مضبوط خوں ربط وہ شدید و تربیت لناس اور خدائے بندول سنگوں چھن نیند چک بے سکھوں تربیت لگائی سوچ بت بندوں بندول خدائے دین پہ تھن چکی نوں خدائے دین پور اللہ رہنما بے نوں نو خدائے دین پور کا عمل پیرا گو چکوں چھن نیند خون, نین خون دے کر لگائی سوچ کو ہم مغم بغم خدائے بندول تربیت بھی اللہ بندوں ل خدا سے جوڑنے میں شب و روز لگا رہتا ہے خدائی شریعت متحری حلال حرام کن حکم کن ساہ مہرانی تفسیر تشریح توضیح اور یا جو اسلامی بنیادی عقائد کن جن گامہ اور سیر و کی تعلیمات کن خدائی بندوں لہن نیند تھن چپنے مسرور مصروف ہوئے دی صفت نیز پو خوں خاص طرح بھیا بسکی بس خوں عالم سا اول اللہ صفت چھپو اور شریعت کو پو پورا کن علم سان دھوپے اور شریعت کا مکمل طور پر سمر ساندو کہ اور خدائی صحیح معرفت وجہ سکھا رکھوں ربانی میں نے خدا لے سنکھ ہوں مضبوط ربطیت تال خدائی معرفت سے وجہ سے گا اور خدائی بندوں سنکھ ہوں شدید و تربیتی لنت یوں سن سن چک بھی سکوں تربیت بے کا خون لوگ جو شاسیتی پہاپوشی خاص طور پر جو ہے خون بارین خون صفت اردو سن بن بس خو اور دی قسم دلما کُن ورثت الامبیا دیہاء دیہیا دی جس فتح پر دی علماء کن جو عالم بھی ہے عامل بھی ہیں کو انبیا کُن وارثین یون کو ملا اور یون جو ہے مرشدان حقیقت کن اور آگے جو ہے قصل بصلی اللہ ابرک الفجہ اور یون آبرار سے چوپ زیادہ خدا تھک پی سن نر الحسین مسروط ہونج گناہ غبل سین تھیں دو پی ہمیشہ نیک کملی مسروطوں گا ما آبرار ہاں جی خدائی ہر حکم کا تھن لبن تا گزار باندھن ابرار کنین اور نے مر زمینی کا باقی گناہ گار تباہ طباہ خو برکت ایون روزی ایون لو خدا سے دا پالین اور انتہا پہلین ابواطم عالم خاتم محدید اور دو علاوہ جو ہے یعنی شاخت خود فاپ شاگردن حضرت عصری لاجی کبھی آپ پہ لیتے معروف اور مشہور شعبت شرح گلشن راز ہاں جو حد دین و خبر پوسی اول اللہ کن اور مشددہ نے کامل کن صفات کنونچ کی اور سے کہ خوم اخلاق یعنی تحلقوں پہ اخلاق اللہ دی حکمِ مطابق سلم حجیت کو چھنجو خدائی اخلاق کن خدا مت متحلک سونج و حکم بن ظلم سے خون جو ہے لحم و اخلاقیات سے نخو متحل متصفِن تو پھر خدا دیابل اللہ کن تح الرقب اخلاق اللہ خون پیتوں معاشرے میم گامہ پتے خون اخلاق پامل کامل جی خوں صبر خوں تحمل خوں آف و درگزر خوں سخاوت خون حلم خوں ہر چیز پہ اخلاقیات خوب لحم و خوبی گامہ اخلاق کریم اخلاق حمیدہ گامہ بت خون جادہ خوشِلّہ لاجی متحل و موسب بے اہلا کرمزام توت پو خوان ثقافتی اسی میں وہ نصیحت نیوں نے والا خو مخص ہو علم نیت خود حیات خدا ن والسان خدائی بندون والا خدا خو شرم حیات حرف ہرگنے والا نرمیت شفقت شرگ و, و غریب غربا نے والا شفیق مہربانی وفا اور خون گا سنو جیسے گا قسم آہت بیچنے وعدے نے تو ان پورا بھی خدا نے جیسے بے وادوں سے پورا بس وقت تعلق از دنیا لیکن دنیا نے خود تعلق کو خوشی قطا و ش محبت پہ خوشنی نفیوں سمت اہل دنیا محبت نہ خوشنی نفیوں سمت اور ترک اعتراض بتا درات تو خدا سی مقدر بسپت بھی بس سو بس شقسمتی بسپت پہ گاہ مشکل تھی پریشانی مسائل کیوں دوں گا مل بے گھر اور صبر و شکر اور گامہ پہ تھلے صبر اور شکر چاہ ہنگام بلا خدا اللہ ادم شاط کن بلاکنوخ والوں گامہ بخوں صابر جس طرح کربلا والوں چوہوں امام امامسین املاً بےستن دے دے ہان جی کے ہر شاہید سرحانی کے تھروں امام چکس اللہ رضاً بے رضاک خدا یا رن پھلوں بے پچیس گامہ گری سامن خدائے دے کامل اولیاء اولیاقُن صفت پھو علاوہ خیر صفحت کُن چکچن اولیا کامل کن عدمِ مطابعت نصو ہوا نفس مارا اور ہوائے نفس کو ہرگز مطابق میں کیا چنے ان نفس لمار تم بے سن انسان نفس نمشۂ گناہ ر اللہ ہوائے خواہش نمش گناہ ر الرت دو اس کو ہرگز مطابق نبین دی خدائی ولی اللہ خن سے اجتناباد خود نمای و ریا اور خوں اے صبح چک چن خود نمائی سوسو شغو تنمی سوسو غماپا سو عالم تنمی سو, سو مومن متق پر حیدگار عبادت گزار تنمی شدن خون سے عشت نابت اور ریا سو سے عمل عبادت کُن میولا ریا بے شدنا ریا کاری شنا دوں خون ساختی سے اشت نعبت کن ریا عجب دوں سے انسان عمل پنجن کھوکھلا بے سامن ہاں نرفہ محنت بھی سے صدقے میں ریا بین ریاض عمل حفاظ بالکل مل مویشن تو زیرو بن. ہاں جی عدت سو دیجیے دی آپ نے ریا مبیا بین سو ہوں ایک ریا بنچو ایک کو ہٹائی بین ایک کو ہٹائی بین زیر و نسل ریا مبیاب نے عمل پہ ہزار سو ہاں جی ایک کو ہٹائی بھی زیر و سمن سس کی کوئی قیمت حفت مثال پر دب ذکر سمجھائے ضائع اس طرح ہوتے ہیں تو علاوہ اول اللہ صفت دن احتراز تعصب سون و غیر سانج خون سے بھیجا تعصب میں بھی مینو جیسے چور ظلم وفاش نوئیج گساں خدائی گا بندن ظلم ستم بے خون تھری دو پہ اور لوگ علاوہ خون خاص وقت عوام مطابط عوامر و نواہی خدا سے واجب بیسپونی کا خوں سختی سے عمل بے عوامر علاح کا اور حرام بیس پی نہ بیس پی چیز کو نہ خوں ساختی سے لوگ سود پی اذان گرام مسید الباری کر دو ہنجو ہاں جی ہنگن گام لحمین گا می شامن ہندیو خدا والے نگا دنیا والے, والے ما چینذ نام و نَجم جن مجھ بہترین معیار پنگا مل و یین یہ الہی وال نواہی الہی خدا سے امر جیسے چیز کو کا سو سی حد تو ڈلا نئے ویسے چیز کو صحت تک ذرا ہاں جی اگر خدا سے امر سچ چیز کو کا روزہ نہ حسر نہ انہا زکوٰۃ نہ اور حقوق و لہباط خدمت ہاں خیشہ قارف صلی الرحم اور مومن کو نیے جیسے واجب بیس بس چیز کو نہیں سختی کا عمل بھی آنا چاہیے کسی اور شیزنچن اور چیز غذا سے ماں بھی چیز کو لینا غن بک بھی سیزنہ چیز الزام تعمیر دینا بوتان تعمیر امانت ان خیانت بھی سجنا قومی امانت جن یا شخصی امانت ہاں جو اور میوں خلاف غلط پر مومن کن خلاف میں خلاف بے شدن جو جی توفو گناہ ہی لس گامی شدنا لوگ شد پا جو گامل پتہ وہ چیز چاہیے زمانے سو لگتا ہے بک پہ اس کو گناہ رشوت دو گناہ ہاں جو اور وعدہ خلافی و آ تو امن داری خلاف ورزی خینت بھی گناہ سو لے پتہ می غم اللہ شخروضہ واجبات تو جوان لامن سوچ امین میں تو مسلمان کن بری مومن کن بھریں سچ کا خون بری ان فساد تعمۃ خطنا تعمت جگڑا بھی ہو ہاں سو لمجوں ہمیں جو لحمل سے غلط ان کا گاملہ سمجھوں میں تو دی میں یار کن سامنے یاسنسی سوچے سوچے امن قائم بیانا. امن قائم بھی آنا امن قائم بیال سن کوشش بیانا ہاں شریعت حکم کو سنین سن چکے کوشش بھی آنا دون خدا والے سوچے فساد سامہ فضن تامہ ہاں گاس جلسے چن چکل زی زیر وہ فساد ہوئے کڑون زیر وہ نفرت ہوئے کڑون زیر وہ مسلمان کن مومن کن آپاس نتی شو سے نوں تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے یہ آدمی اچھا ہاں جی ولو خاں تعمت چھوک القاب کن خرید اور خدائی سے تحصیل باوجود فخر فون ناجو سوئی جو لاکہ متن میں اظہار غینا بیا اور اخلاص و شد اور عبادت کو اخلاص سچائی صدق اور قلب از غیر خدا سنی بھی خدا میں پہنچا سمیا بخن گامی نے خدا تھوں خدایت خدائیتوں ہاں جی زندگی میں بجے ہر ایک مقام پر خدا نظر آئے خدایت نظر آئے اور خدا میں تو نہیں نہیں پیچا تو توکل و تسلیم و رضا ہاں خدائی کا توکل بے لشیش میں نے پریشان نہیں اللہ پر برسائے خدائی ہر حکم کا سر تسلیم خل خدا سی چیز بےماری آنا خیر کو بھیجنا فکر کو بھیجنا بیمار تنا ہر چیز پر خدائی ہر فیصلے پہ راضی و اشتغال بے ظاہر و باطن بے حضرت مولا ظاہر و باطن دونوں لحاظ سے خدائی ہر حکم کا لبیک خدائی اطاعت و بندگی نو مصروف دھو پا ہاں جی اور افتخار بے فخر و فنا اور فقر حقیقی اور خدائی نفنا ہوئے کا فقر بے خدائی صفات متصب و دلاخ توازن و غف دکھ پا فطوت انسانیت خدمت ان جذبوں کے نو کوٹ کوٹ کے براز ہو دکا سجود پہ انسانیت خدمت بھرے مومن مومنات خدمت بھرے انسانیت فلاح فرتھن چک بسے کیونکہ تصوف ایک اہم ترین لکنچک فتوات جی جوان مردی خلاسم فدی طاقت علمی طاقت و روانی طاقت جسمانی تو ہنگامہ انسانیت فلاح فرسن چک بخمہ بیا جو باقرآمد قبر شاق و شعور فتوات رسال فتوت تو مرواد مروت دکھ بات طاقوات عبادت حق اور خدائی عبادت بندگی بھی تغوا سب سے حن ترین چیزیں گاہ میں تغوات واجبات کے سختی سے کا عمل بھی ہو محرمات کی سختی سے لطف دو پو جو بنیاد پہ جانا میں ہاں جی سوچیے کہ اگر ہرا میں مال جو یہاں لتھوں نا آج کل دوری میں ہاں ڈیوٹی میں تامہ ما. اچھا مال پشوں اور تنخوق چھون زادی تو چیز کو گاؤں ترقی شوق ہو دعونے یعنی اللہ سمجھ اومن وسفن بعی فین و طغاء اللّہ طغا الحمد ہوتا شوق و بہسنے چھو بے آئی تو جو ہے تغوا سب سے ہم ترین چیز ہے مال متقن دس خدا سے ہاں جی تو علاوہ جو ہے عبادت حق بھی خوف اور روجا اور خدائی اعتعت نہ جنتِ لالش انخوش سے عبادت می بیاں نہ جاننے میں خوف سے بلکہ صرف اور صرف خدا عبادت و بندگی لائق خدائے بیا اور صبر مشکلات مسائل سے خوش در ثرا و ذرا اور خلاطام تیر گاؤں خدائی فیصلوں پر خوش ہیں تکلیف پریشانی بیماری سننے سے سن خدای فیصلوں نے خوش ہے کوئی شکوہ شکوا کوئی زبانی کو آمد و در خلا و ملا خوش ظاہر اور باطن اس کا صلاح دے سالے ہیں وہ نیک و کار ہیں اس میں پاک دامنی ہے ہاں جی حلٰ میں بھی خلوت میں بھی ہو ملام لوگوں کے اجتماع میں بھی ہو ماحول و مجلس میں بھی ہو تو وہ بھی اس کے اندر ہاں جی وہ نیک ہے نیک و ہے اور پاک دامن ہے اور خلوت میں بھی پاک دامن نے نیک کے سالے ہیں اور سباد قدم درجہ دئی شریعت غرات بعض امری خلبہ فزیہ تاکہ بل شریعت واضح اور روشن شریعت حکم کو نیکا سختی کا پابند شریعت حلال بس بنکا سختی سے عمل درآمد ہاں دو حلال کن حلال شی سے حرام کن حرام سے واجب کن واجب سے حرام اور حرام کن حرام سے دین کا شریعت غرائی کا واضح اشکا شریعتوں کو ساتھی سے عمل گیا اور بز الواحث دربارِ فقرا شرک و ترب و نگ خدا سے من پیسابی کا خون کا خرچہ بھی خون خونلہ خون لما لما لدولت خون مال دولت خون لم فقرہ در دربار فقرا فورا مسائکوں خدا بن دولت کن ہے ویا تو محمد پر سیلاسن ہاں جی امام زین الدین زندگی شارک و تارغ ل جچس کے سکھام باقر فاپذ خری باپ وسلم ملتا ہے روسطن اسکالشان ٹھیک سوچ ہاں جی اور یاد جگہ چشف رسول سنگون طاق و خطم قرآن رسول دیہت ماویزر اور حضلی فاپذ خری بچوں نے بھرے چاند ہے گاولاپیوں ہوں خدا المین تو جن ان کے ولایاتِ دیا کامل نمونۂ یہی حسیاں ہیں اور یافظہ فرماتے ہیں وہ محبت علماء و صلیحہ اور دی مرشد کامل اولیاء کن ایک خاص صفت قو علماء سے سنخوں محبت بن اور صالح مین جیسے محبت بن Hmm. و تعظیم و توخیر اورفا واولیا خدا مذن اب خدائی معارفت ارب دوں لخوس نین طاقت تعظیم ثابر کو توخر و خوں احترام سامت اور اولیا اللہ کنِ سنخوشی توخیر و تعظیم بد خدائی و نصیحت و خاری آدھا حتٰ جو خوں ایک اہم ترین صفت کی خود دشمن کو کن تو نسیت خون دونوں خان خون خون نصحت بد خون ہدایت بد خون ہے خون فری خدائی درگاہ نے ہدایت چلت ہاں جی اور جو ان خدائی اولی اللہ مختصر جو ہے اوصاف خون بیان بھی معاشرین جی لحمہ اصاف سوئیند ہاں جی لحمہ اصاف کو نڈریس اچھی کسی لحمو اللہ چیزاں بذاہ جو بیاہ دونوں لہمون سال میں تو کردار پر خوش گفتار پر خوش کردار نے گفتاری تضاد تھان جی کیدار گفتاری تضاد گفتار سب پین گفتارپ الحمت پر پرشریعت خلاف حرام پذت امانت خیانت بیت قومی پینوں گامن لوٹ مار مارویت اور تو علاوہ جو ہے معاشرے و سیاستیں لاگتیں لاگتاً گناہ دنیا ہی لاگتا فنیاں ہاں جو جگہ چوبراسی تھی ان سے سو سے مرضی کی افسر کیوں نہ کونسلر چوں نہ سو سے مرضی کے کھین لوں یو لزمین دنیائی ان سے اپنے دنیا فائدہ حاصل تو جو تو خصوصی بیاں نہ ادان سنی کو فیصل تارکشن سو سے جون نہ تعلق دکھ سنا ہاں دین خدمت بھی آں چوبیس گھنٹہ خدائی بندوں خدمت بھی دینی تبلیغ بیاں اور سوچے دنیائی نغرا سنا نام و بھری شہرت بھرے اور دنیا سانگ یمبا حلال حرام چاں ملتا ہاں جو ہم یوں اجازت یوتھ میں چاہ ملتا حکومت مال ان سرکاری مال ان حکومت ان نہ عوامی چن دین اِن اٹھا تم سے کیوں دو نکاح ایشی بھی اتھون ادان الزین وغیر کہ بظاہر تو اچھا ہے اندر سے اچھا نہیں ہے تمیز واقس فن میں یار کو شریعت پن ہوں سو نہ والو خدائے سریت پہ کر سو فیصد عمل پہ خدائے وال مین نہ صرف زبانی جمع خرا چن نہ پھر کھولو شریعت پوچھیں اہمیت میں دو پہ شریعت پہ ظاہر علوم دلۃ دل دل الحمیت میں بے توہین بے تو وہی صاحب کو سمجھ چاہیے صاحب نے خدا سے مداں انسان کو حید صاحب یا شریعت پہ نیا قرآن یا قرآن ظاہر کو نہیں بری مبارک حدیث کن دو روشن غذان اور باشر الشاست صحافت البصوف الحتم دینو حلال حرام جائز ناجائز گامہ مغروب مصطعف ہر بھابھی سے۔ النسد ہاں جی تو دیو نکاح پابندی کا سو ڈولانا دونیہ دین خود چھوڑ دعوت دعویٰ پسند کا اور تو کسی تک واقعے کے مطابق ہے تو شرعتی احکامات پن پامال بسنت چھوکو دعوت دی دین و صرف دعویٰ کیاتا ہے حقیقت نہ خالی پن نہ پنش خون اول اللہ جو مختصرا اساف نسان اللہ درندید انہوں نے تیز پہ سوچی خدا ادان لا صحیح غلط تمیز بہتنا جو ہے صرف جو نازوں بستوں تر ڈھونگوں پیچھے سو سے سسوں تھوڑے دین پہ بار بار بیچنا خدا ادان کا محسوس ہوتی کیا بن دیشید دی لین پینے میں صحیح مرشد لا تو پھونکنا مالد میں بخوش نصب سمن خوشخوال مقامات دو نمبر میوں اللہ جو مرشد میں انتہتا سے نور بھی خدا والا ولی اللہ بزرگ میں انتہا تاسن دن دنیا و دین پر آٹیک بے خن سونا ظاہر برشید بنا دوں اللہ تو فصاءبت تو دو تحفے پہ نو دے, دے شاہ مرید کے ان پاس شہرگو سومین دن ان پاس بدباس ہیں سومین چاہیے خوں سے دیوال دنیا سے لوٹائی بین خوں دین پہ سن لٹائے بین اور جس جنت میں آپ یقین کے ساتھ جا رہے تھے جس جنت پہ نہیں سے تعمیر دنیا بیتاد کا مادانہ بے چکس شرقیہ اللہ اسکن نے عمل کا میں بے چک سنا تو پھر اضا اللہ معیار کو شریعت کی واضح احکامات دو صحیح اترائش ہونا الحمد للہ میں نہ رہنا خوان تاہم سے شخو دعویٰ اس کو شائد پر رکھو اپنے دین کو آسانی سے دنیا کے لیے اپنے دین کو آسانی سے ہاتھ سے جانے میں مت دے دو امیدوات خدا اعظم ساملہ جس طرح اسلامی مقدس دین کو ہی تصویر بھی تعلیمات کو صحیح ادان و معرفتوں سے صحیح غلط میں تمیزوں سے خدائی صحیح اولیاء میں تمیشوں سے خون لمبی رلوی خون راہنما علم خدا ادان سملت اور فی بس آمین رب